لکدین کتھوتی فالی مفی پوبھی فرستال فر ظلین فن ذل سکین تاعیم پہ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 آیت نمبر 32 جو ہم نے کل مطالعہ مکمل کیا اس میں کچھ تمہیری گفتگو آئی اب براہ راست ان کے تعلق سے کلام اس ترتیب سے آئے گا کہ حضرت مریم سلام العلیہ کی ولادت کا بیان پھر ان کے بیان کے بعد حضرت زکریہ علیہ السلام کے ہاں حضرت یاہیہ علیہ السلام کی موجزانہ ولادت کا بیان پھر حضرت مریم سلام العلح کے ہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موجزانہ ولادت کا ذکر آئے گا وہ نجران کے علاقے سے وفد آیا ہے عیسائیوں کا نصارہ کا ان سے کلام ہو رہا ہے اور ان کے جو غلط عقائد ہے ان کا رد بھی کیا جا رہا ہے اور ان کو دعوت حق دی جا رہی ہے خاتم الانبیاء محمد مصفا صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی اس تنازع میں اب ان مقامات کا مطالعہ کر رہے ہیں سورہ عمران کی آیت نمبر 33 تینتیس ارشاد ہوا اِنَّ اللہ صفح آدم و نو و ابراہیم و اعلیم العالمین۔ بے شک اللہ نے چن لیا آدم اور نور اور ابراہیم اور عمران کے گھرانے کو سارے جہان پر علیہ السلام آدم علیہ السلام نو علیہ السلام آل ابراہ، آل ابراہیم بات واضح ہے آل عمران، عمران دو ہوئے ہیں ایک موسا علیہ السلام کے والد اور ایک بی بی مریم سلام ال کے والد زیادہ گمان یہی ہے کہ یہاں ان کا ذکر آ رہا ہے غرتم بآباد وہ اولاد تھے ایک دوسرے کی یعنی ان کی نسلوں میں اللہ نے نبوت کا سلسلہ جاری رکھا واللہ سمیع علیم اور اللہ خوب سننے والا علم رکھنے والا ہے اذ یاد کرو جب عمران کی زوجہ نے کہا رب ان کا اے میرے رب جو میرے بتن میں ہے میں نے تیری نظر کیا اسے آزاد رکھ کر فتحبل منی تو مجھ سے اسے قبول فرما لے مراد یہ ہے کہ بی بی مریم کی والدہ کا ذکر ہو رہا ہے انہوں نے نظر مان لی کہ اللہ مجھے اولاد عطا فرمائے تو میں اس کو دین کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی یہ مراد ہے اللہ میرے بدن میں جو ہے میں نے تیری نظر کیا اس کو آزاد کر کے مراد دنیا کے سارے اور معاملات سے آزاد کر کے مخصوص کر دیا جانا دین کی خدمت کے لیے فتح منی پس تو مجھ سے قبول فرما لے ان کامت سمی علی بشک اللہ تو خوب سننے والا علم رکھنے والا ہے فلم تھا پھر جب انہوں نے انہیں یعنی بی بی مریم کو جنم دیا قلت ربی ان وغفا تو وہ بولی کہ اے میرے رب میں نے تو جنم دیا ہے ایک لڑکی کو مراد ہے کہ ان کا ارادہ تو تھا کہ بیٹا ہوگا تو اس سے وقف کریں گی اس لیے کہ بہرحال لڑکیوں کے معاملات یا عورتوں کے معاملات گھر گھر ہستی سے زیادہ مطابقت رکھتے ہیں باہر کے کاموں کے لیے اور مشقت والے کاموں کے لیے مردوں کو یہ اللہ تعالی نے جسمانی قوت صلاحیت دی تب وہ کہہ رہی کہ اے میرے رب میں نے تو جنم دیا ایک لڑکی کو ولم ہوں بیما وغت اور اللہ خوب جانتا ہے جو انہوں نے جنم دیا ولیس زہر وہ اور کہاں کوئی بیٹا اس بیٹی کی طرح ہوتا یہ جو بی بی مریم کا ذکر آ رہا ہے بھی ان کی عزمتوں کا بیان آئے گا ان کو چن لیے جانے کا بیان آئے گا کہاں کوئی بیٹا اس بیٹی جیسا ہوتا وہ انی سمئی تو مریما اور میں نے اس کا نام مریم رکھا وہ انا بکا اور اے اللہ میں اس کو وزبریتا اور اس کی اولاد کو تیری پناہ میں دیتی ہوں مینش شریفان وجیم شیطان مردوت سے یہ اہم نقطہ اپنی اولاد کی حفاظت کے لیے بھی اللہ سے دعا کرنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں زوجین کے تعلق کے موقع کی دعائیں بھی سکھائی ساری دنیا جہاں کی تیاریاں شادی بیاہ کے معاملے میں برسوں پہلے ہو رہی ہوتی اور جب یہ بات بیان ہوتی ہے کہ زوجین کے تعلق کے موقع کی دعائیں بھی ہیں تو لوگ شرم سے بوچھتے ہیں اچھا اس موقع پر دعا بھی کرنی چاہیے انہ اللہ کے رسول نے ہر ہر موقع کی رہنمائی فرمائی اللہ جنبنا بنا شیخان و جنبی شیخان ہمارا ذخنا زوجین کے تعلق کے قائم ہونے کے موقع پر اللہ ہم دونوں کو بھی شیطان سے بچا اور جو رسک یعنی اولاد تو ہمیں آتا فرما اولاد کو رسک کہا اس کو بھی شیطان سے بچا اور اللہ ملّہ تجالس شعیط عانی جب تعلق قائم ہو گیا اے اللہ جو تو مجھے نصیب میں عطا فرمائے یعنی اولاد اس کے لیے یعنی جو رسک مجھے عطا, عطا فرمائے اولاد عطا فرمائے اس کا کوئی حصہ شیطان کے لیے نہ رکھنا یعنی شیطان کے حملوں سے اس کو محفوظ رکھنا یہ ہے دین اور یہ حضور علیہ السلام کی تعلیمات ادھر بی بی مریم سلام ال کی والدہ حنہ ان کا نام بیان ہوا ہے وہ نے ذکر کیا وہ کہہ رہی ہیں کہ اے میرے نے اس کو اس کی اولاد کو تیری پناہ میں دیا شیتان مردوز سے فتحب اللہ ربوہ بے تو ان کو ان کے رب عمدگی کے ساتھ قبول کیا وہ ام بتا حسنا اور اچھی طرح ان کو پروان چڑھایا وہ کف فلاح اور ان کو سپرد کیا زکری علیہ السلام کے زکری علیہ السلام بی بی مریم سلام علیہ کے خالو تھے رشتے میں مفسرین نے بیان فرمایا اور اللہ کے پیغمبر بھی تو ان کی تربیت میں آئی ہیں بی بی مریم سلام اس کی بھی تفصیل آگے کچھ آئے گی کل نما دخلا علیحا جب بھی زکری علیہ السلام ان کے پاس حجرے میں داخل ہوتے محراب سیاح مراد وہ مخصوص حجرے کی جو تنہائی میں بندہ اللہ سے لا لگانے کے لیے تنہائی میں یکسو ہو کر بیٹھا کرتا تھا تو اس کو محراب کہتے حجرے کو وجہ رضا تو ان کے پاس کھانا پاتے مراد ایک لی گئی ہے کہ جی بے موسم کے پھل ان کے پاس ہوتے اور ایک مراد لی گئی ہے کہ نہیں اللہ و تعالی نے حکمت کی باتیں بی بی مریم سلام العلیٰ کی زبان پر جاری فرما دی حالانکہ کوئی خاتون کبھی نبی نہیں بنائی گئی لیکن ان کی زبان پر حکمت کی باتیں اللہ تعالی نے جاری فرما دی تو حضرت ذکری وہ سن کر بڑے اس کو محسوس کرتے بڑا رش ان کو آتا انہوں نے فرمایا زکری علیہ السلام نے اے مریم انا الکادہ یہ تمہارے پاس کہاں سے آیا یعنی یہ جو تمہارے پاس بیان ہے یہ چلیے وہ بات کہ جو بے موسم کے پھل یہ تمہارے پاس کہاں سے بات آئی کالت ہوا منہ انہوں نے فرمایا کہ یہ اللہ کے پاس سے ہے اِنَّ اللَّهَ مَن حِسَابِ بے شک اللہ جسے چاہے بے حساب رزق آتا فرماتا ہے اللہ موسم کی قید کے بغیر بھی پھل دینے کو تیار ہے وہ تو کلی شہین قدیر ہے جب یہ قدرت کے نظارے حضرت زکری علیہ السلام نے دیکھے ہیں وہیں دعا کر رہے ہیں کا دعا زکری یا رباسی اسی موقع پر وہیں زکری علیہ السلام نے اپنے سے دعا کی کون رب حبلی من لدن کا ذبری یتم رض کی کہ اے میرے رب مجھے اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا فرما بڑی پیاری دعا ہے پیغمبروں نے اولاد مانگنا بھی سکھایا صرف اولاد نہیں طیبہ پاکیزہ اولاد آج لوگوں کو بڑا شوق ہے حضرت ذرا وظیفہ بتائیے اولاد نرینہ کے لیے کیوں بھائی بیٹیاں تمہیں پسند نہیں ہے کیا عجیب بات ہے اللہ سے خیر مانگو پاکیزہ اولاد مانگو بیٹیاں بھی اللہ کی رحمت ہے اگر بیٹی نعمت ہے تو بیٹیاں رحمت بھی ہیں باقی تفصیل ان شاء اللہ سور نہمبر 58 59 میں आएगी بیٹیوں کے حوالے سے انشاء اللہ تعالی وہ مشرکین کے دموں بن جاتے تھے بیٹیوں کے پیدا ہونے بر اور حضور کیا فرماتے ساری تفصیل سورہ نحل ایت 58 59 میں بیان ہوگی انشاء اللہ البتہ پیغمبر ہمیں اولاد مانگنے کا بھی صلیقہ و طریقہ سکھا رہے ہیں. رب هب لي کا لدنك ذريه طيبه اے میرے رب مجھے اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا فرما انك السميع الدعاء بے خوب سننے والا ہے دعا کا فنادت الملائکہ کا پسن آواز دی فرشتوں نے وہ اموسلی فلم خراب جبکہ وہ حجرے میں کھڑے نماز ادا کر رہے تھے ان اللہ یبشروک بیحیا بے شک اللہ عزتقریٰ آپ کو بشارت دیتا ہے یحییٰ کی علیہ السلام مصدقاً بکلمتی من اللہ وہ اللہ کے حکم کی تصدیق کرنے والے ہوں گے وسیداً وحصورا وہ سردار بھی ہوں گے اللہ انہیں منصب عطا کرے گا اور وہ نفس کو قابو میں رکھنے والے بھی ہوں گے ونبی یہ من الصالحین اور نیکوکاروں میں سے وہ نبی ہوں گے یہ جو بات آئی وہ حصورہ وہ نفس کو قابو میں رکھنے والے ہوں گے کبھی محسوس آپ کیجئے گا تھوڑا فیل ہوگا ہر نبی اس سے بڑھ کر پاکیزہ کون ہوگا تو یہ خاص کیوں بیان کیا جا رہا ہے نوٹ کر لیجئے بنی اسرائیل کے لوگوں نے انبیاء علیم السلط اسلام پر الزام تراشیاں بھی کی ہیں معاد اللہ نبیوں کو شہید بھی کیا اور الزام تراشیاں بھی کر دی قرآن آخری کلام ہے اللہ نے اپنے نبیوں کی پاکیزگی کو عفت کو صفائی کو بیان فرما دی قیامت تک کے لیے محد اللہ علیہ السلام پر الزام تراشی گناہ کی بدکاری کی, کی گئی اللہ سلخان اللہ اللہ و تعالی نے ان کی عفت پاکیزگی کا بیان قیامت تک کے لیے جاری فرما دیا سیدہ سردار بھی ہوں گے صاحب منصب بھی ہوں گے وہاں اور نسط وقابوں میں رکھنے والے بھی وہ نبی الصالحین اور نیکوکاروں میں سے نبی ہوں گے اننا غلام انہوں نے کی اے میرے رب میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا وقت بلا غنیل کی بارو جبکہ مجھے بڑھاپا پہنچ چکا ہے وہ مراطر اور میری بیوی تو بانج ہے یہ ہے انتہائی عجیب معاملہ خود بوڑے ہیں زکریہ علیہ السلام اور بیوی ان کی بانج ہو چکی ہیں اللہ تعالی کی طرف سے اشاد ہوا خالو شاہ اسی طرح کہا ہے اسی طرح اللہ جو چاہتا ہے الفرمایا اسی طرح اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے اللہ کے لیے کیا مشکل ہے اس کی شان تو کیا ہے وہ کہتا ہے کن اور فیکون والی بات اللہ تمہیں بڑھاپے میں بھی اولاد عطا فرما دے اللہ کے لیے کوئی مشکل بات نہیں رب اجعل لي ایا انہوں نے عرض کی کہ اے میرے رب میرے لیے کوئی نشانی مقرر فرما دے کب یہ معاملہ ہوگا کہ میرے ہاں بیٹے کی ولادت کا موقع قریب ا جائے گا قال ایتوک اللہ تكلم الناس ثلاثه ایام الا رمزا فرمایا کہ تمہاری نشان, نشانی ہے کہ تم لوگوں سے تین دن بات نہیں کرو گے مگر اشارے سے وادی کیفیت تاری کر دی جائے گی کوئی مرض کی بات نہیں ہوگی کوئی بیماری کی بات نہیں ہوگی کوئی عائد کی بات نہیں ہوگی یہ کیفیت ایک تاری کر دی جائے گی اس سے معلوم ہو جائے گا کہ اب بیٹے کی ولادت کا معاملہ قریب ہے ود کو رب کا کثیر و اور اپنے رب کو بہت زیادہ کثرت سے یاد رکھو اور صبح و شام اس کی تصویر کرو اللہ سے دعا بھی کی جائے اللہ کا ذکر بھی کی جائے اللہ کی تسبیح بھی کی جائے ہم اس کو یاد رکھیں گے وہ ہمیں یاد رکھے گا فد قرونی مریم اور یاد کرو فرشتوں نے کہا اے مریم اب ذکر آ رہا ہے بی بی مریم سلام العلیہ کا پہلے حضرت زکری علیہ السلام کے ہاں انتہائی بڑھاپے میں بیٹے کی ولادت کا معاملہ جناب یا علیہ السلام کا ذکر ہو گیا اب یہ ساری گفتگو اس ترتیب سے کیوں آ رہی ہے وہ جو نصارہ نے عیسیٰ علیہ السلام کی موجزانہ پیدائش کی بنیاد پر ان کو معاذ اللہ خدا اور خدا کا بیٹا جو قرار دے دیا یہ جو نجران کے لوگ آئے ہوئے ہیں نصارہ جن سے ڈائلگ ہو رہا ہے رسول اللہ علیہ السلاۃ السلام کا ان کو دعوت دی جا رہی ہے اور ان کے بھونڈے عقائد کا رد کیا جا رہا ہے اور بی بی مریم سلام علیہ کی عزت عز اور ان کے مقام کو بھی واضح کیا جا رہا ہے حضرت عیسا علیہ السلام کی جو مولزانہ ولادت کا معاملہ اس کا ذکر بھی ہو رہا ہے لیکن ساتھ ہی توحید کے دلائل کی سب کچھ جو موجانہ طور پر ہو رہا ہے یہ رب العالمین کے حکم سے بے کہ شک اللہ نے تمہیں چن لیا اور تمہیں پاکیزہ کر دیا اور تمہیں چن لیا جہان والوں کی عورتوں پر ہمارے کوئی کلیگز ہوں کوئی دوست ہوں ہمارے ینگسٹرز یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں کوئی کرسچین آپ کے دوست ہوں یہ آیتیں بتائیں ان کو اللہ کا قرآن بی بی مریم کو کیا عزت عطا فرماتا ہے بائبل کے ورژنس پڑھ جائیں اس کے وہ پیسجز بھی ہیں کہ بہن اور بھائی ساتھ بیٹھ کر پڑھ نہیں سکتے اولاد ماں باپ کے سامنے پڑھ نہیں سکتی اور جس طرح کے معاملات معاد اللہ بی بی مریم کے تعلق سے بیان کر دیے گئے اللہ کی پناہ لیکن قرآن کی شان دیکھیے بی بی مریم کی عزت کو اور مقام کو اور رتبے کو کس طرح بیان کیا جا رہا ہے ان اللہ کی اے مریم تمہیں اللہ نے چل لیا کی اور تمہیں پاکیزہ بنا دیا کی نساء العالمین اور تمہیں جہان والوں کی عورتوں پر فضیرت عطا فرما دی کسی کرسچن کو مسیحی بھائی کو بہن کو دعوت دینی ہو تو بتائیے کہ قرآن میں پوری ایک سورت ہے جس کا نام کیا ہے سورے مریم اللہ اکبر کبھی قرآن میں پچیس مرتبہ عیسیٰ علیہ کا نام لے کر ان کا کیا گیا ہے اللہ اکبر یہ قرآن احمیت دیتا ہے یہ دیتا نصارہ کو کی کی طرف آؤ اسلام کی طرف اسلام تعلیم اب تمہارے سامنے ہے اختیار کرو اور رکو کرو رکو کرنے والوں کے ساتھ ذالک من امباء الغیب نورہیہ الیک اے نبی علیہ السلام یہ غیب کی خبریں ہیں ہم اپ کی طرف وحی کرتے ہیں سب کچھ محمد مصطفی علیہ السلام کو اللہ عطا فرما رہا ہے۔ یہ صدیوں پرانے واقعات صحیح شکل اور صحیح صورت اور صحیح وضاحت کے ساتھ حضور نبی اکرم علیہ السلام جو بیان فرمارے وہ اللہ کی وحی کے مطابق ہے۔ وما کنت ندئہم اذ یلقون اقلامہم ايهم یکفل مریم اور اپ اے نبی علیہ السلام ان لوگوں کے پاس نہ تھے جب کہ وہ اپنے قلم ڈال رہے تھے مراد قرآن دازی کے لیے کہ ان میں سے کون مریم کی پرورش کرے گا وما کن یعنی کفالت کرنا تربیت کرنا وما کن تلدیم ادیم اور آپ ان کے پاس نہیں تھے جبکہ وہ باہم کو جھگڑا کر رہے تھے بیوی مریم سلام علیہ کی شکل و صورت کو دیکھ کر ہر ایک صاحب علم نے چاہا کہ بھئی ان کی تربیت میں کروں چنانچہ اس جھگڑے کا فیصلہ اس طرح کیا گیا کہ بھئی ہر ایک اپنا قلم پانی پر ڈالے جو بھی نہر وغیرہ تھی جس کا قلم پانی کے بہو پہ رک جائے گا اس کے نام قرآن نکلے گا اللہ اکبر اور وہ قرآن نکلا حضرت زکریہ علیہ السلام کے نام اور انہوں نے پہ تربیت فرمائی بی بی مریم سلام العلی کی اب براہ راست بی بی مریم سلام ال سے کلام ہو رہا ہے اور بی بی مریم سلام ال کے ہاں موجزانہ طور پر والد کے بغیر حضرت عیسہ علیہ السلام کی ولادت کا تذکرہ اذ یا مریم یاد کر جو فرشتوں نے کہا کہ اے مریم ان نلحشرو کی بیکلی متمن یا مریم اے مریم ان نلح یوبشرو کی بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں بشارت دیتا ہے بیکلی متمن اپنی جانب سے ایک کلمے کی اس محل مسیح مریم اس کا نام مسی عیسی ابن مریم ہے جی ہن فی الدنیا والآخرہ دنیا اور آخرت میں وہ باآبرو یعنی با عزت ہیں و من المقربین اور مقربین میں سے ہوں گے اللہ کا کلمہ کہا گیا ان کو یعنی اللہ کے خاص کلمہ کن سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معجزانہ ولادت ہوئی ہے بی بی مریم کے ہاں سلام ال اور, لوگوں سے ماں کی گود میں اور پختہ عمر میں بھی کلام کریں گے نیک لوگوں میں سے ہوں گے یہ پختہ عمر میں ایک اشارہ ہے کہ عیسا علیہ السلام کی دوبارہ تشریف آوری ہوگی جس کی تفصیلات قرآن حکیم کی آیات میں تو اشارے ہیں تفصیلات احادیث مبارکہ میں ملتی ہیں قرآن بتاتا ہے کہ پختہ عمر شعور کی پختگی وہ چالیس برس میں آتی ہے سرہ احقاف کی آیت نمبر 15 میں بعد عبادت پڑھیں گے اور یہ بات ثابت ہے تاریخی دلائل سے کہ تینتیس برس کی عمر میں عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ سلسمانوں پر اٹھا لیا تو بعض کی رائے ہے یہ پختہ عمر کہہ کے اس بات کی تربی اشارہ کہ دوبارہ عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے فلم و کہ اور وہ لوگوں سے ماں کی گود میں بھی اور پختہ عمر میں بھی کلام کریں گے وہ مین سال اور وہ نیکو کاروں میں سے ہوں گے ولد بولی اے میرے رب میرے ہاں بیٹا کیسے ہوگا ولم یم سسنی بشر اور کسی نے مرد نے تو مجھے ہاتھ تک نہیں لگایا اولا کہا کر اسی طرح ہوگا اللہ یخل قما یشا جو چاہتا ہے وہ پیدا فرماتا ہے اس کی شان کیا ہے اذا قبا امرن جب وہ کسی کام کا ارادہ فرماتا ہے اللہ کے لیے کیا مشکل ہے آدم علیہ السلام کو بغیر والدین پیدا کیا تو عیسا کی تو ماں بھی موجود علیہ السلام و سلام العلیہ اللہ کے کلم کن سے معاملہ ہوگا اس میں کچھ شک و شبہ نہ کرنا بھائی المح الک کتاب اور وہ ان کو سکھائے گا المل کتاب اول حکمت اور اللہ اسے یعنی عیسا کو سکھائے گا کتاب اور حکمت اول انجیل یعنی تورات اور انجیل ایک نقطہ سمجھ لیں کتبہ کتبہ یہ احکام کے لیے بھی آتا ہے اور کتاب احکام کے مجموعے کو بھی کہتے ہیں بنی اسرائیل کی تاریخ میں احکامات اور شریعت تو تورات میں آئے شریعت موسوی اسی لیے معروف ہے انجیل میں حکمتوں کا بیان زیادہ ہے بہت خوبصورت مواعظ ہیں سرمنز ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے جو انجیل میں آتے ہیں ترجمہ دوبارہ سنیے گا بل کتاب اولحکمہ اور اللہ انہیں عیسیٰ علیہ السلام کو سکھائے گا کتاب اور حکمت یعنی وط اور تورات اور انجیل کے تورات میں احکام کا بیان بہت ہے اور انجیل میں مواعظ اور حکمت بھری باتوں کا بیان کافی ہے وَرُس رسول بنی اسرائیل اور رسول ہوں گے بنی اسرائیل کی طرف یہ بھی بڑا پیارا بیان ہے اور اہم نقطۂ کا عیسی علیہ السلام کی رسالت یونیورسل نہیں یہ تو سینٹ پال تھا صدیوں کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کے جس نے مشنری ریلیجن بنایا ہے کرسچینٹی کو عیسیٰ علیہ السلام وہ بنی اسرائیل کی طرف بھیجے گئے اور وہ بنی اسرائیل کے آخری رسول ہیں تمام انسانوں کے لیے آخری رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم صرف بنی اسرائیل کے لیے تھی بائبل میں کوٹیشن موجود ہے ایک نان اسرائیلی غیر اسرائیلی عورت نے کہا کہ مجھے آپ کچھ تعلیم دیجئے عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں فورس اسرائیل میں تو یاقوب اسرائیل کے گھرانے کی گمشدہ بھیڑوں کے لیے بھیجا گیا ہوں بٹ ہی ول کم اینڈ ہی ول بی دا مرسی فار آل دا ولڈ وہ جب آئے گا صلی اللہ علیہ وسلم وہ تمام جہانوں کے لیے رحمت ہوگا یہی پرانک ورژن ہے آیتر ایک سو سات وما اور کا رحمت اے نبی ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا تو یہ گڑبڑ تو کی ہے سینٹ پال نے عیسلام کی بات کئی عرصے کے بعد جا کر کہ اس نے کرسچینٹی کو مشنری ریلیجن بنا دیا کہ ہر جگہ جا کے دعوت دو عیسر سلام کا یہ منحج اور یہ طریقہ اور یہ ان کا بھیجے جانے کا مقصد نہیں تھا قرآن کہتا ہے وہ رسول بنی اسرائیل وہ رسول بنی اسرائیل کے لیے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول قیامت تک کے لیے ہیں پڑھیں گے انشاءاللہ سورہ آراف آیت 158 میں آگے اس علیہ السلام کا تسکر اور ان کے موجزات کا بیان انی قد بے شک میں تمہاری طرف ایک نشانی کے ساتھ آیا ہوں تمہارے رب کی طرف سے بنی اسرائیل میں آ گئے یہود بھی موجود ہیں ان سے کلام ہو رہا ہے انی اخلق لکم من اخلقین کہیں حتیق قیدی بے شک میں تمہارے لیے مٹی گاری سے پرندے جیسی شکل بناتا ہوں فن پھر اس میں پھونک مارتا ہوں فیقون عید تو وہ اللہ کے حکم سے پرندہ ہو جاتا ہے اڑتا ہوا کس کے حکم سے اللہ کے حکم سے موجہ پیغمبر کے ہاتھ پر اظہار اس کا ہوتا ہے مگر موزہ ہوتا ہے کس کی طرف سے اللہ سبحانہ تعالی کی طرف سے اور میں اچھا کر دیتا ہوں پیدائشی نابینا کو اور کوڑی کے مریض کو احی الموت اللہ اور میں اللہ کے حکم سے مردے کو زندہ کرتا ہوں اللہ اکبر زندہ کرتا ہوں مگر کس کے حکم سے اللہ کے حکم سے اور میں تمہیں بتا دوں جو تم کھاتے ہو اور جو تم اپنے گھروں میں ذخیرہ کرتے ہو آج تو پتا نہیں سیٹلائٹ وغیرہ استعمال کرنے پڑتے ہیں وہ ایک الگ بحث ہے اللہ اپنے پیغمبروں کو اس سب کچھ عطا فرماتا رہا مگر وہ معاوضہ ہوتا تھا اب معاوضے کا کوئی رد کرے تو پھر اللہ کی پکڑ کا وہ شکار ہوگا سیٹلائٹ کے آ, آ, جو بھی کار فرمائی ہوگا کوئی انکار کرے تو اللہ کی پکڑ کا شکار نہیں ہوگا لیکن معوضے کا انکار کرے تو وہ اللہ کی پکڑ کا شکار ہوگا میں تمہیں بتاتا ہوں جو تم کھاتے ہو اور جو تم اپنے گھروں میں ذخیرہ کرتے ہو لكم ان کم تمین اس میں تمہارے لیے نشانی ہے اگر تم ایمان والے ہو مراد ہے مانو اس بات کو اور با اپنی سے پچھلی کتاب کی تصدیق کرنے والا ہوں اور تاکہ میں تمہارے لیے بعض وہ چیزیں حلال کر دوں جو تم پر حرام کی گئی تھی وہ جیت کم بھی آئے تھے کم اور میں تمہارے پاس ایک نشانی کے ساتھ آیا ہوں تمہارے رب کی طرف سے فتح اللہ وہ بس اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو ذہن میں رکھیے وہ نظران کے وفاد آیا وہ ہے نسارا لوگ آئے ہوئے ہیں ان کے بڑے بڑے پادری آئے ہوئے ہیں ان سے ڈائلاگ ہو رہا ہے رسول اللہ علیہ اللہۃ السلام کا اور عیسی علیہ السلام کے حقائق کا بیان ہو رہا ہے ان کی، ان کے کا بیان، ان کی ولادت کا بیان بھی ہوا وہ خدا نہیں ہیں مواد اللہ وہ خدا کے پیغمبر ہیں وہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتے اللہ کے حکم سے کرتے ہیں جو ان کے ہاتھ ہاتھوں اظہار جس بات کا اور ظہور ہوا وہ اللہ کے حکم سے ہوا یہ ان نجران کے آنے والے عیسائیوں کو سمجھایا جا رہا ہے۔ فتق اللہ واتیعون پس اللہ کا تقوی اختیار کرو میری اطاعت کرو ان اللہ ربی وربکم فاعبدوه بشک اللہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے اسی کی عبادت کرو عیسی علیہ السلام بھی اللہ کے بندے اور عیسی علیہ السلام بھی فرما میرا رب اللہ اسی کی عبادت تم بھی کرو اسی کی عبادت میں بھی کرتا ہوں فاعبدوا اسی کی عبادت کرو یہی سیدھا راستہ ہے فلما پھر علیہ السلام نے لوگوں سے کفر محسوس کیا یہ یہود جان کے دشمن بھی ہو میرا مددگار اللہ کی طرف انصار اللہ، ان کے نے کہا ساتھیوں نے کچھ ہی ایمان لائے تھے بارہ کے قریب نہر اللہ, اللہ اللہ کے مددگار ہیں اللہ پر مشہد بھی انا مسلمون اور آپ گواہ رہیے کہ ہم بے شک مسلم یعنی فرما بردار ہیں یہود نے تو مخالفت کی محاد اللہ اور عیسی علیہ السلام کی جان کے درپیہ بھی ہو گئے تفصیل کسی اور موقع پر آئے گی سور نسا میں بھی آئے گی ان شاء اللہ تعالیٰ تو عیسی علیہ السلام نے جب ان کی طرف سے باتیں محسوس کی تو پکارا کون ہے میرا مددگار اللہ کی طرف پیغمبر پکارے میرا مددگار کون ہے اللہ کی طرف ساتھی جواب دے رہنے ہم اللہ کے مددگار ہیں بات ایک ہی ہے اللہ کی مدد سے مراد اس کی دین کے نصرت اس کی دین کے, محن... کے لیے محنت کرنا اور وہ کیا ہے پیغمبر کا ساتھ دینا تو پیغمبر کے مشن میں شامل ہونا یہ اللہ کی نصرت ہے یہ موضوع بار بار قرآن حکیم آئے گا اللہ کے نصرت اللہ کے نصرت اللہ کی نصرت اصول عالمان کی آیت نمبر ایک سو ساٹھ میں بھی آئے گا تو نصرت سے کیا مراد ہے اللہ کی پیغمبر کا ساتھ دینا ان کے مشن میں یعنی دین کی دعوت اور اس کے نفاس کی جد و جہد کی کوشش کرنا ربنا اے ہمارے رب آمنا ہم پر جو تُو نے نازل فرمایا رسول رسول کی پیروی کی ہمیں گواہی دینے والوں کے ساتھ لکھ دے وما کروں کر اللہ اور ان لوگوں نے مکر کیا اور اللہ سلحان و تعالیٰ نے تدبیر فرمائی یہ ترجمہ بہت محتاط ہے توجہ کیجیے گا اور یہاں ہمیں کریڈٹ دینا پڑے گا امام احمد بریلوی علیہ اور بہرحال کچھ مقامات پر اس عہد میں اردو ترجمے کے حوالے سے بہت محتاط رویہ اختیار کیا اور وہ اچھی بات ہے قرآن کا ترجمہ کرنا ممکن ہی نہیں ہے یہ مشکل ترین معاملہ ہے یہ ہم ترجمانی اپنی زبان میں کر سکتے ہیں تو احتیاط حتی ال امکان ہمیں ترجمے میں تشریح میں کرنی چاہیے اس ذیل میں مولانا احمد نخاب ری علی صاحب کا بڑا کنٹریبیوشن ہے کچھ مقامات کا قرآن حکیم میں جیسے کہ یہ مقام بھی اب اگر یہ ترجمہ کرے اللہ نے بھی مکر کیا تو اردو زبان میں مکر و فریق تو بڑا نگیٹو ہے نا بڑا منفی ہے ترجمہ کرنے والا اردو تو سمجھتا ہے وہ پریشان ہو جائے گا کہ اللہ کے بارے میں ایسی بات رہے ہو عربی زبان کی تو وسعتیں ہیں بندوں کے لیے استعمال ہوگا تو بندوں کے مطابق ہوگا اللہ کے لیے استعمال ہوگا تو اللہ کے مطابق لیکن ترجمہ جب اردو میں سمجھ میں ہمیں آتی ہے تو ہم پریشان ہو جائیں گے اس لیے بہتر ترجمہ کیا ہے واما کروں اور ان لوگوں نے مکر کیا وما کر اللہ اور اللہ نے تدبیر فرمائی و اللہ خیر الماقنی اور اللہ سب سے بہتر تدبیر فرمانے والا ہے بھائی ہماری کوشش تو یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے دلوں کو وسیع رکھیں اور ذہن کو بھی وسیع رکھیں سیدن علی فرماتے رضی اللہ عنہ خود ماں سفا قدر جو اچھا ہے بھلا ہے وہ لے لو اور جو برا ہے اس کو چھوڑ دو یہ تو سگلی رضی اللہ عنہ اور حضور نبی اکرم علی السلام کیا فرماتے الحکمت کی روایت حکمت کی بات مومن کی میراس ہے جہاں کہیں سے ملے وہ سب سے بڑھ کر حقدار ہے کہ اس کو حاصل کرے تو اللہ ہمارے ذہنوں کو و دلوں کو وسعت سخت عطا فرمائے ہم جوڑنے والے بنے اس امت کو توڑنے والے نہ بنے جوڑنے والے بنے خیر کی بات کو جو ہے وہ پروموٹ کرنے کی کوشش کریں اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے عیسا انی متوفی کا الیہ یا کرو جب اللہ سبحانہ سب نے فرمایا کہ اے عیسیٰ میں تمہیں پورا پورا لے لوں گا ورافیوں کا اور اپنی طرف بلند کر لوں گا اس مقام کی تشریح آپ تفاصر میں دیکھیے گا متوفی کا وفات دینا یہ وہ بھی ہے جو عام موت واقع ہوتی ہے اور عربی میں پورا پورا لینے کے معنی میں بھی آتا ہے عیسا علیہ السلام کے تعلق سے یہ ہوا کہ اللہ نے انہیں جسم روح اور جان سمیت اپنی طرف بلند فرما لیا یہ مقام تفاصیر میں ضرور پڑیے گا یہ قادیانیوں کی طرف سے مسکوٹ کیا جاتا ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے غلط فہمیاں پیش کر کے وہ جو ملعون تھا غلام ابت قادیانی اس کے دعووں کو جو ہے وہ تقویت دینا چاہتے ہیں تو تفاسیر میں اس مقام کا ضرور گریٹیکلی مطالعہ کیجیے گا میں نے آپ کے سامنے وہ ترجمہ کر دیا جو بڑا محتاط ہے اقاصہ انی متوفی کا یاد کرو جب اللہ نے فرمایا کہ عیسیٰ میں تمہیں پورا پورا لے لوں گا وراف کا اور اپنی طرف بلند کر لوں گا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُ اور تمہیں پاک کر دوں گا محفوظ رکھوں گا ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا یعنی یہود، وہ جان کے درپے ہو گئے اور محد اللہ انہوں نے عیسی علیہ السلام کے موجزات کو جادو قرار دیا اور پھر کہا کہ جادو کرنا تو ہماری شریعت میں کفر ہے اور کفر کرنے والا تو مرتد ہو جاتا ہے تو عیسا کو تو ما دلہ محد اللہ معاد اللہ پھانسی دی جانی چاہیے پھر رومی عدالت سے یہ فیصلہ لینا چاہا اور عیسیٰ علیہ السلام کو ماد اللہ ایگزیکٹ کرانا چاہا اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بلند فرما لیا یہ بات تھوڑی سی مزید سورہ نسا میں انشاءاللہ آئے گی وہاں بھی یہ وضاحت انشاءاللہ شاء آپ کے سامنے رکھ دیں گے میں متحروں کا مین الدین اور تمہیں پاک کروں گا ایک مراد محفوظ رکھوں گا ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا بجر عین الدین کا فوق الدین کفر قیاما اور اے عیسا جن لوگوں نے تمہاری پیروی کی نہ انہیں غالب رکھوں گا ان پر جنہوں نے کفر کیا قیامت کے دن تک کے لیے یعنی ان نساروں کو غلبہ رہے گا کن پر یہود پر ماضی میں ان نصارہ کے ہاتھوں یہود کی پٹائیاں بھی ہوتی رہیں اور آج بھی اگر اسرائیل کی ریاست قائم ہے تو انہی نصارہ کی آشیر باد کے نتیجے میں ہارٹ آف دا مڈ میں اسرائیل کی ریاست اگر قائم ہے تو یہود کا اتنا دمخم نہیں تھا یہ تو ساری نصارہ کی آشیر باد ان کو ملی ہوئی ہے تو اللہ بھی اس مقام پر اس تعلق سے فرما رہے ہیں کہ عیسیٰ جنہوں نے تمہاری پیروی کی ان کے اوپر یعنی انہیں ان پیروی کرنے والے نصاروں کو ان پر میں غالب رکھوں گا جنہوں نے کفر کیا قیامت کے دن تک تمیہ مرکم بئی نقم تم فی تختری فون پھر تمہیں میری طرف لوٹ کر آنا ہے پھر میں تمہارے درمیان فیصلہ کر دوں گا اس بارے میں جس میں تم اختلاف کرتے تھے الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الدنيا <وَالآخرة> پس جن لوگوں نے کفر کیا تو انہیں سب عذاب دوں گا دنیا اور آخرت میں وما الحم امناسرین اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا آمن و امن اسودحاد اور جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک امال کیے اجو تو اللہ انہیں ان کا اجر پورا پورا آتا فرمائے گا واللہ لا يحب المین اور اللہ کو پسند نہیں فرماتا ذلك علی من اور علی السلام یہ آیات, ہیں ہم آپ پر یہ آیات اور حکمت والی نصیحت تلاوت کرتے ہیں مراد نصیحت کے نزدیک عیسلام کی مثال آدم علیہ السلام جیسی ہے کیسے بھلا خلقه من طراب اللہ نے آدم کو سے پیدا کیا ثم فیقون پھر کہا کہ ہو جا تو وہ ہو گئے بغیر ماں باپ اللہ نے آدم کو پیدا کیا رہی سلام تو بغیر والد عیسی کو پیدا کرنا اللہ کے لیے کیا مشکل ہے یہ ان کو بھی سنایا جا رہا ہے کن کو وہ نسارا کو جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ عیسا خدا ہیں خدا کے بیٹے تین خدا میں سے خدا ٹرینٹی کا عقیدہ نہ نہ اگر تم یہ سمجھ رہے ہو کہ بغیر والد ان کی ولادت ہوئی ہے اور تم خدا کا درجہ دے رہے ہو تو معاذ اللہ پہ اس کے زیادہ حقدار کون ہے آدم لیکن ایسا تھوڑا ہے انما مثل عيسى عند الله كمثل ادم बेशक اللہ کے نزدیک عیسی علیہ السلام کی مثال تو آدم کی طرح علیہ السلام خلقہ من تراب اللہ نے مٹی سے پیدا کیا ثم قال له كن فيكون پھر کہا کہ ہو جا تو وہ ہو گئے الحق من من الممتنين حق آپ کے رب کی طرف سے ہے پس اے مخاطب تم شکر کرنے والوں میں سے نہ ہو جانا جس کسی کو بھی ایت پیش کی جائے گی ہم بھی پڑھ رہے ہیں کہا جا رہا ہے کہ تو شک میں مبتلا نہ ہونا یہی سارا الحق ہے حق الحق ذات اللہ کے طرف سے آیا ہوا حق ہے جو تمہارے سامنے بیان ہوا اب وہ مباحلہ کی بات آ رہی ہے مباہلا کیا ہے ابھی ذکر کرتے ہیں انشاءاللہ تب ابتدان کچھ ذکر کیا گیا تھا کسور عمران کے تعارف میں جَغَ فِيهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِن الْعِلْمِ پھر جو آپ سے جھگڑا کرے اس بارے میں جب آپ کے پاس علم سے آ گیا فکول تو اے نبی آبا فرمائیے صلی اللہ وسلم تعالو ندعو ابنا انا اکم ہم بلائیں اپنے بیٹوں کو اور تمہارے بیٹوں کو بھی اپنی عورتوں کو بھی اور تمہاری عورتیں بھی خود بھی آئے تم خود بھی آؤ نب تل پھر ہم التجا کریں کر وہ ناؤن ہے نبتہل یہ ورب ہے ہم التجا کریں اللہ سے فنج اللہ کا دبین پھر جھوٹوں پر اللہ کی لانت ٹھہرائیں کیا مطلب اللہ جو جھوٹا اس پر لانت بھیجتے یہ کیا تھا یہ, مب... یہ سارے مباحث آ گئے حق بات بیان ہو گئی عیسر السلام کی حقیقت بیان ہو گئی دلائل واضح کر دیے گئے بھونڈے عقائد کا رد کرنے کے لیے دلائل واضح کر دیے گئے اب آؤ نہیں مانتے تو پھر اللہ سے التجا کرتے ہیں اللہ جو جھوٹا ہے اس پر لانت کر دے لیکن ان لوگوں کی ہمت نہ ہوئی کیوں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اہل بیت کو لے آئے اب یہ لفظ جو ہے نا ہمارے لیے بھی عقیدت کا باعث ہے ہمارے یہاں دو طبقات بن گئے اور ایسے کہ صحابہ ایک انتہا پر کھڑے بیت دوسری انتہا پر کھڑے انہ و ہمارے نزدیک سب محترم ہے سب محترم ہیں سب محترم ہیں یہاں البتہ حضور لے کر آئے سید علی کو رضی اللہ عنہ سیدہ فاطمہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسنین کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عنہ جب یہ روشن چہرے دیکھے تو ان،, ان کے نصارہ کے بڑے بڑے پادری بھی اس ڈیلیگیشن میں تھے وہ دیکھ کر ڈر گئے اور ان کی یہاں جو نشانیاں موجود تھی نشانیاں پہچان گئے اور ان کی ہمت بھی کا بھائی ان سے ان کی بات نہ مانو اگر ان کا چیلنج قبول کر لیا تو ہمارا بیڑا غرق ہو جائے گا اور اس چیلنج کو انہوں نے قبول نہیں کیا اور کچھ معافی تلافی کی گزارش کی اور کچھ خراج دینے پر انہوں نے کہ ہم کچھ رضیہ کو, کوئی ٹیکس وغیرہ آپ کو دے دیں گے معاف کیجئے گا وہ ہم آپ کو دے دیں گے لیکن ہم سے یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم آپ کا اس چیلنج, اس چیلنج کو قبول کریں یہ نورانی شکلیں دیکھی ہیں اہل بیت کی یہ لوگ واپس ہو گئے ان کی ہمت نہ ہوئی یہ ہے مباحلہ باقی اس کے احکامات کہ اب بھی کسی موقع پر یہ مباحلہ پیش کیا جا یعنی اس کی دعوت دی جا سکتی ہے تو آہل علم کی مفسرین کی ایک رائے ہے جو قطعی معاملات ہیں دین کے مسلمہ واقعات جن میں کمت میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں جیسے کہ ختم نبوت کا عقیدہ ایک طبقہ آہل علم کا فرماتے ہے کہ ہاں ایسے کسی معاملے پر کبھی چیلنج کرنے کی بات آئی تو یہ معاملہ کیا جا سکتا ہے یہ ایک طبقہ علماء کا ان کی رائے ہے واللہ اللہ عالم اس کو کہا گیا مباہلا فمنب تہر پھر ہم سب التجا کریں فنج اللہ علبین پھر جھوٹوں پر اللہ سلحان و تعالیٰ کی لانت ٹھہرائیں ان هذا لهم قصص الحق کو بش کے سچا بیان ہے ومام اللہ الا اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں و ام اللہ عزیز الحکیم اور بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے فعم تو پھر اگر یہ پھر جائیں ابینا مانے روگردانی کریں اعراض کریں فعم اللہ علیم و بالمسدین تو بے شک اللہ فساد کرنے والوں کو خوب جانتا ہے اگلی آیت بہت معروف ہے اور جو شخص بھی دین کا درد رکھتا ہے اور دین کو پروفیشن نہیں بناتا پیشن بناتا ہے ان شاء کی بھی کوشش کرے گا اللہ مجھے آپ کو بھی انہی لوگوں میں شامل فرمائے ان نصارہ سے کلام ہو رہے غور کیجئے گا ہم میں اور ان نصارہ میں زمین آسمان سے زیادہ کا فرق ہے یہ السلام کو خدا خدا کا بیٹا تین خداوں میں سے ایک مانتے ہم کہتے ہیں اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول فرق وہ قرآن کو نہیں مانتے وہ محمد رسول اللہ کو نہیں مانتے صلی اللہ علیہ وسلم ہم عیسی السلام ایمانہ پر ایمان نہ رکھے تو ہمارا ایماننا مکمل کتنا فرق ہے کتاب کا فرق پیغمبر کی پوزیشن کا فرق اللہ اکبر وغیرہ وغیرہ اتنے سارے فرق اور اختلافات اور شدید ترین اختلافات کے باوجود قرآن کیا کہہ رہے بھائی بات وہاں سے شروع کرو جو مشترک ہے کامن ہے اللہ اکبر فرمایا قل یا اہل کتاب اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے اے اہل کتاب تعالوا الی کلمۃ سوا بیننا و بینکم او ایک ایسی بات کی طرف جو ہمارے تمہارے درمیان مشترک ہے۔ اللہ نہ عبدا الا اللہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرے ولا نشرک به شیئا اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں ولا یتخذ بعضنا بعضا ارباب من دون اللہ اور میں سے کوئی کسی کو اللہ کے سوا رب نہ بنائے۔ کامن اللہ کے خالق ہونے کا تصور معبود ہونے کا تصور تو ان کے بھی ہے تو چلو یہیں سے بات شروع کرو اگر چند باتیں ہی صحیح جو کامن ہیں وہاں سے بات کو شروع کرو یہ کن کے بارے میں کہا جا رہا ہے نسارا کے بارے میں اور ہمارے یہاں چکر کیا ہو گیا یہ دیوبندیوں کی مسجد ہے یہ بریلیوں کی مسجد ہے اہل الحدیث کی مسجد ہے رجسٹریشن بھی کرانی پڑتی ہے کیونکہ مسجدوں پر معاف کیجئے گا قبضے بھی ہو جاتے ہیں اللہ واج اللہ ایک ہے رسول ایک ہے کتاب ایک ہے کم از کم اہل سنت وال جماعت کی حد تک بات کریں احادیث کے مجموعے ایک ہیں صحابہ کی جماعت تابعین کی جماعت تابعین کی جماعت پر مجموعی اعتبار سے اعتماد ہے اور دین کے اٹھانوے فیصد معاملات مشترک ہیں متفق علی اگریڈ اپون ہیں تو کیا ہم نے ایک دو پرسنٹ کوئی اچھالنا ہے استف... یہ وہ کرے گا جس کو توڑ رہے ہیں جس کو اپنی دکانداری چلانی اور جس نے جوڑنا ہے وہ کہے گا کہ بھئی اٹھانوے فیصد پتوار جاؤ کیا ہم سب نے سچ بولنا شروع کر دیا کیا ہم سب نے جھوٹ کو چھوڑ دیا کیا ساری قوم یہ نمازی ہو چکی ہے کیا سب نے حرام کو چھوڑ دیا ہے کیا ساری اولاد ماں باپ کی فرما بردار ہو چکی ہے کیا سارے پڑوسیوں کے معاملات پڑوسیوں کے ساتھ اچھے ہو چکے ہیں کیا سب لوگوں نے خیانت چھوڑ دی ہے ملاوٹ چھوڑ دی ہے دھوکا دینا چھوڑ دیا ہے گالم گلوچ کو چھوڑ دیا ہے اگر یہ سب ٹھیک ہو چکا ہو یا 98 فیصد پر عمل ہو رہا ہو تو آؤ بھائی پھر اس پر بات کریں جو ایک دو فیصد کا مسئلہ ہے کریں 98 فیصد کا حال یہ ہے اس 98 فیصد کو اگر ہنڈریڈ کریں تو اس کا 99% عمل میں نہیں ہے ابھی نمازوں کا حال کیا ہوگا چاند رات کو ہم دیکھ لیں گے مارکیٹ کا حال کیا ہے ابھی دیکھ لیجئے آپ کہاں جا رہے ہیں نسارا سے قرآن کہہ رہا ہے کہ مشترک باتوں پر آؤ ہماری تو ساری باتیں مشترک چنے کے سوا اس کو ہم گوارا کریں گے اسی مجلس کا حسن دیکھیے یہاں ہمارے بعض وہ ساتھی ہمارے وہ بھائی اور بہنیں بھی ہیں جو اہل الحدیث مکتب فکر سے ہیں وہ رفیدین کرتے رکو کے با... سے پہلے بھی اور سجدے میں جانے سے پہلے بھی کوئی کوئی تک پریشانی ہے کوئی سینے پہ ہاتھ باندھا ہے کوئی ناف کے نیچے باندھا ہے مجھے تو کوئی پریشانی نہیں اگر کوئی فقے مالکی کا آ جائے گا کہ وہاں چھوڑ کے نماز پڑھے ان کو بھی پریشانی نہیں ہوگی سب چاری رقت پڑھ رہے ہیں عشا کی کوئی ٹینشن نہیں کوئی آمین تھوڑا زور سے کہہ رہے اکثر آہستہ کہہ رہے اکثر حنفی مسلک کی رائے پر عمل کر رہے ہیں کوئی پریشانی ہی نہیں ایک دو معاملات آخری اشرے میں آئیں گے وہ ہم آ کے سامنے رکھ دیں گے جوڑنے کی بات اور کریں گے ان اللہ تعالیٰ اس سے کہ بھائی ہم نے اللہ کو جواب دینا ہے دکان کا مسئلہ تھوڑی ہے کوئی ہماری کوئی دین کے نام پر ہم نے دکانداری تھوڑی کرنی ہم نے تو جوڑنے کی بات کرنی اور میں یہ کہہ رہا ہوں جو دین کا رکھے گا وہ کرے گا اور اس عائت کا مسباق بننے کی کوشش کرے گا آو مشترکہ عمر کی طرف اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے یہ رکوع مکمل کریں گے انشاءاللہ کچھ آیات ہیں اس کے بعد چار رکعت تراویح فین پھر اگر وہ پھر جائے فقولوا اشھدو باننا مسلمون تو تم قیدوں کے دوارہ ہو ہم تو مسلم ہیں ہم مسلمان تو اللہ کے فرمانبردار ہیں بھائی یا اہل کتاب اے اہل کتاب لمتحاجون فی ابراہیم وما انزلت التورات والانجيل الا من بعد کہ تم تم کیوں ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جھگڑتے ہو جبکہ نہیں نازل کی گئی تورات اور انجیل مگر ان کے بعد افلا کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے ان کی طرف غلط باتیں منسوخ کرتے ہو تو تورات اور انجیل تو بہت بعد میں نازل ہوئی ابراہیم علیہ السلام کے ان تم ہا او تم فی مکم بھی علم ہاں تم ہی لوگ تو ہو تم نے اس بارے میں جھگڑا کیا جس کا تھوڑا بہت تمہیں علم تھا تم نے موسیٰ علیہ السلام کے سے علیہ السلام سے کے لیں چلو ٹھیک کچھ تو علم تھا فلیمت فیما لیس لکم بھی علم تم کیوں جھگڑا کرتے اس بارے میں جس کا تمہیں کچھ علم نہیں علم وانتم اور اللہ عالم وانتا تم نہیں جانتے ماں ما نا ابراہیم کا حنیف مسلمہ ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے بلکہ وہ تو حنیف یپس ہو کر مسلم اللہ کے فرما بردار تھے وما کا نہ مل اور وہ مشرقین میں سے نہیں تھے تم کیوں کہتے ہو یہودی کہ تھے نہ سرانی تھے تم کیوں کہتے ہو فلاں گروہ میں ہوگی تو نجات ملے گی بھائی وہ مسلم تھے اللہ کے فرما بردار تھے سورہ البقرہ آئے 131 ملت ابراہیم کیا ہے جو حکم آئے رب کا اپنے آپ کو اس کے سامنے جھکا دو کسی گروہ میں شامل ہو جانا محض اس بنیاد پر نجات نہیں ہے ہاں اللہ کے مسلم بنو اللہ کے فرما بردار بنو تو انشاءاللہ نجات ملے گی باقی یہودین اسلانی مشیکین عرب بھی دعویٰ کرتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام کے کی نسل میں ان کے قریب ہیں اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ اصل میں قریب کون ہوتا ہے اور کس بنیاد پر ہوتا ہے فرمایا اناسب اِنَّ ابراہیم بے شک لوگوں میں سے سب سے زیادہ ابراہیم علیہ السلام کے قریب تو وہ لوگ ہیں للدین تبا جنہوں نے ابراہیم علیہ السلام کی اتباع کی وہاد نبی اور یہ نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم والذین آمن اور ایمان والے اللہ اکبر نبی اکرم علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کے درمیان ڈھائی ہزار سال کا فرق صحابہ کرام کا بھی یہی فرق بنے گا ڈھائی ہزار سال کا یہ جو یہودی نصرانی اور مشرقین کہتے ہیں ہم ان, ہم ان کے ہم ان کے ہم ان کے اللہ کہتے ہیں نہیں جو ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کر رہے وہ ان کا ہے اس کا ان سے تعلق ہے اور یہ نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور ان پر ایمان لانے والے کیوں یہ ملت ابراہیم پر ہیں ان کے طریقے پر ہے مسلم ہیں اصل نقطہ کیا آیا محض کسی کی نسل میں پیدا ہو جائیں اور ہم دعویٰ کریں گے ہم ان کے ہم ان سے قریب نہ نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا بھی تو تھا نا فرمان تھا بارہویں میں پڑھیں گے اللہ فرماتا ہے نہیں ہے تمہارے گھر والوں میں سے اس کا عملی ٹھیک نہیں ہم بھی آج دعوے دار ہیں کہ ہم ہیں قریب محمد و رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ و قربا فرمائے اس قرب کے دعوے بھی تو ہیں لیکن ثبوت بھی ہے کہ نہیں اس قرب کے تقاضے بھی تو ہیں حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم جامت نزی کی حدیث من احب سنتی فقط احب ومن احبنی من احب بنی الجنہ جس نے میری سنت میرے عمل میرے طریقے سے محبت کی یقیناً اس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا اتباع رسول کا جو آخری آیات ہم نے پڑھی کیا بات تھی سرار عمران آیت نمبر 31 اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے اللہ کہتا ہے میرے پیغمبر کی اتباع کرو اور حضور فرماتے ترمیزی کی روایت میں مجھ سے محبت کا دعویٰ ہے میری اتباع کرو اور یہاں قرآن کیا کہہ رہے ہیں اگر ابراہیم علیہ السلام سے محبت کا دعویٰ ہے تو ان کی اتباع کرو یہ ہے اصل نقطہ سمجھنے کا محبت تقاضہ کرتی ہے اتباع کا اللہ المؤمنین اور اللہ ایمان والوں کا کارساز ہے. ودفو من احل لو احل کی جماعت چاہتی کہ کاش وہ تمہیں گمراہ کر ڈالیں شعرون اور وہ اپنے سوا کسی کو گمراہ نہیں کرتے اور وہ اس کا شعور بھی نہیں رکھتے یا آہلا کتاب لمت فرون اب آیا تم تشہد تم کیوں انکار کرتے ہو اللہ کی آیات کا جبکہ تم گواہ بھی ہو تمہارے پاس حق کے بارے میں یا حق کو باطل کے ساتھ بتک الحق تم تعلمون اور کیوں جانتے بوجھتے حق کو چھپاتے ہو یہ ان کے پادریوں کو بھی کہا جا رہا ہے یہی انداز سورہ, سورہ البقرہ میں یہود کے علماء کے بارے میں تھا اب یہی انداز سورہ میں نصارہ کے ان پادریوں کے بارے میں ہے جانتے بوجھتے چھپا رہے ہو گٹمٹ کر رہے ہو دنیا کی چند دولتوں کی خاطر ٹکوں کی خاطر تم حق کو چھپا رہے ہو تم جانتے ہو اس کو مت چھپاؤ الذین الذین آمنوا تقمئن قلوبهم بذكر اللہ آمنوا و و قلوبهم قلوبهم ریل کپ کو اللہ دین امنو امیر سوانی حج کو بل ہوں